أعوذ بالله من, من, من روحت آج سورہ مریم سے ہمارا یہ چوتھا درس ہے سولہ سے ہمارا سبق شروع ہوتا ہے گزشتہ سبق میں یحیا علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اور اس سے پہلے زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے زکریا علیہ السلام اور یحیہ علیہ السلاۃ وسلام کا جو واقعہ ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بوڑھے ماں باپ کو اتنی بڑی عمر میں بیٹا عطا کیا مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ اس سے بھی عجیب ہے مریم علیہ السلام ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اللہ تعالی نے ان کو بیٹا عطا کیا ان کے بیٹے کا نام عیسی علیہ السلام ہے تو آج ہم مریم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے اور اگلے اسباق میں عیسیٰ علیہ السلات و کی پیدائش کا ذکر ہوگا انشاءاللہ اللہ وہ کرف بھی مریم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم میں مریم کا ذکر کیجئے علیہ السلام اذن تبدت من اہلہا مکانا شرقیا جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک ایسی جگہ گئی جو مشرق کی طرف تھا فاتخذت من دونہم حجابا تو انہوں نے گھر والوں اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا فارسلنا روحانہ اس حالت میں ہم نے جبریلا علیہ السلام کو بھیجا فتح بشر اور جبریلا علیہ السلۃ و السلام ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے اب یہ بہت عجیب بات ہے نا کہ ایک عورت غسل کر رہی اور ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے تو مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی اور فرمایا قالت انی منك ان نیاد برحمان کا تقیا پریشان ہو کر مریم علیہ السلام کہنے لگی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اچھا انسان ہے تو یہاں سے چلا جا قال ان رسول و ربی تو جبریلا علیہ و السلام نے کہا پریشان مت ہونا میں انسان نہیں ہوں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں کیوں آیا ہوں لیا بالکل میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک اچھا لڑکا دوں جب علیہ السلات وسلام نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو اللہ تعالی کے حکم سے ایک لڑکا دوں بہت اچھا لڑکا غلام ان ذکی کہتے ہیں اچھے کو تو مریم علیہ السلام حیران ہو گئی اس لیے کہ بچے پیدا ہونے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے اور ان کی تو شادی نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے کہا انا یقلی غلام میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے ولم سسنی بشر حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے ولم اکو اور میں خراب عورت بھی نہیں ہوں خال قیدالی کی السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح کرے گا اللہ جب چاہے تو کرتا ہے اللہ جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے کالا رب بو کے آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ وہ میرے لیے آسان ہے اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا ہے نہ ان کا کوئی والد تھا نہ ان کی والدہ تھی نہ باپ تھے نہ ماں تھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ تو اس سے بھی آسان ہے نا کم از کم ماں تو موجود ہے یہاں پر اور فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اللہ کی قدرت اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں چاہوں تو بغیر باپ کے بھی بچہ دنیا میں لا سکتا ہوں وَلِنَجْعَلَهُ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ لوگوں کے لیے نشانی بنے معجزہ بنے اور رحمت اور ہماری طرف سے ایک رحمت بنے یہ بچہ ہماری طرف سے یہ رحمت کا سبب بنے لوگوں پر اس کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوں کان امر مقدیا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ پریشان مت ہونا کہ یہ کیسے ہوگا کیوں ہوگا ان باتوں کو سوچنے کا وقت نہیں ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسی طرح ہوگا بات سمجھ میں آ گئی مقصد اللہ تعالی جو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے کر سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اللہ تعالی کی طاقت پر ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ وہ جس وقت جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے مثال کے طور پر ابھی ہمارا محمد بیمار ہے اللہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے لیکن وہ اس کی مرضی ہے ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام دعا کرنا ہے اور دوا کرنا ہے کیا کام ہے دعا اور دعا اور دوا اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اس کو شفا عطا فرما اے اللہ اس کو کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ اس کو بھی دوسرے لوگوں کی طرح اچھی طرح چلنے پھرنے کی طاقت اور قوت عطا فرما اور اس کے ساتھ دوا کرنا علاج کرنا یہ ہمارا کام ہے اس کے بعد اس بچے کو شفا دینا یہ اللہ کا کام ہے اگر مناسب ہوا تو اللہ شفا دے گا نہیں تو اللہ کی مرضی ہے سمجھ بات اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کس حالت میں رکھنا چاہیے تو اس لیے اللہ تعالی کی قدرت پر ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے اور اللہ تعالی جو کچھ کر رہا ہے اس پر ہمیں مکمل راضی ہونا چاہیے مکمل راضی ہونا چاہیے مکمل مطمئن ہونا چاہیے اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہوگا اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہوگا یہ اگر مگر کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا اللہ تعالی ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھنے کی پڑھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علیہ خلق ہی محمد والی و صحبی اجمائین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ